باب ہشتم علامات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا دعویٰ کرنے والے مدرجہ ذیل علامات آئم دین دین بیان فرماتے ہیں جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور اس میں یہ علامات نہ ہوں تو اپنے محبت کے دعوے میں صادق و کامل نہیں ہوگا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنا لوکان خبو کا ساد لات ان لم و خبی لمئی اگر واقعی تمہاری محبت سچی ہوتی تو اس کی تعات کرتے کیونکہ سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پیروی سچی محبت کی سب سے اہم علامت بھی ہے اور ہر مسلمان پر فرض بھی اس بارے میں کتاب کے آغاز ہی میں پندرہ آیات کریمہ بیان کر دی گئی ہیں اور کثیر احادیث مقدسہ ضیاء الحدیث میں درج کر دی گئی ہیں مزید چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ ان سے فرمایا اے میرے بیٹے اگر ہو سکے تو صبح و شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینا نہ ہو اور میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. فتنہ و فساد اور دین سے دوری کے وقت میں سنت کو اپنانے کی اہمیت و فضیلت یوں بیان فرمائی جس نے میری امت کے بگاڑ اور فساد کے وقت میری سنت کو مضبوط تھام لیا اسے سو کامل شہیدوں کا ثواب ملے گا مشک کرام علیہ ردوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باعث ہر لمحہ آپ کے اطاعت کیا کرتے صحیح بخاری میں ہے سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے کچھ دیر قبل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کا وصال کس دن کو ہوا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال اس لیے کیا کہ آپ کفن اور یوم وصال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چاہتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا اگر میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا بخاری حضرت عمر ابن ردی اللہ و تعالعن کا جذبہ اطاط تو دیکھیے آپ اپنی اونٹنی ایک مکان کے گرد پھرا رہی ہیں سیہب اکرام نے پوچھا تو فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا اس لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے مسند احمد جمعہ کے دن حضور علیہ اللہۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز تھے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ حضرت ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے آپ مسجد کے دروازے میں ہی بیٹھ گئے مباد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہو اور وہ کہیں نافرمانی کے مرتکب نہ ہو جائیں جائے السلام نے ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو نکال کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ آگ کا انگارا اپنے ہاتھ میں ڈالو آپ کے جانے کے بعد کسی ایک نے ان صحابی سے کہا تم انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو بیچ کر رقم کما لو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم جس چیز کو اکا علیہ السلام نے پھینک دیا میں سے کبھی نہیں لوں گا مسلم حضور علیہ سلاۃ وسلام کی سنتوں کی پیروی صحابہ کرام کے لیے بے حد اہم تھی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا کم عمر بھتیجہ خذف کھیل رہا تھا اس کھیل میں انگوٹھے پر کنکری رکھ کر انگلی سے نشانے پر پھینکتے ہیں بچوں کے لیے ایسا کھیل خطرناک ہے انہوں نے دیکھا تو فرمایا ایسا نہ کرو کیونکہ آقا علیہ سلاط سلام کا ارشاد ہے اس کھیل سے کچھ فائدہ نہیں نہ شکار ہو سکے نہ دشمن کو ہلا کیا جا سکے اور اتفاقاً کسی کو لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے یا دانت ٹوٹ جائے ان کے بھتیجے نے توجہ نہ دی اور پھر کھیلنے لگا آپ نے دیکھا تو فرمایا میں تورے آقا علیہ سلاط و سلام کی حدیث سناتا ہوں اور تو اس کام سے بعض نہیں آتا خدا کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا دوسری روایت میں ہے کہ نہ تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور نہ تیری عیادت کروں گا دارمی ابن ماجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا ذکر کثرت سے کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچاتا ہے اس کے خصائص و کمالات اور فضائل و مناقب بیان کرتا اور سننا پسند کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب حقیقی اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ذکر کرنا اور سننا پسند فرماتا ہے سورہ الخاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں نیس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو درود و سلام کی کثرت کا حکم دیا ہے اور یہ ایسا برکت والا ذکر ہے کہ اس کے ایک بار درود و سلام پڑھنے والے پر دس رحمتیں دس سلام نازل ہوتے ہیں مسلم و نسائی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک روح کی غذا اور ایمان کی سلامتی کے باعث ہے علماء فرماتے ہیں کہ محبوب کا ذکر مشک کی طرح ہے مشک جتنی بار بھی محفل میں لایا جائے گا محفل خوشبو سے مہک جائے گی اسی طرح محبوب کا ذکر کرت سرت سے کیا کرو ایمان مہک جائے گا امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا ان سے کسی نے کہا آپ کے نزدیک جو سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کیجیے یہ سن کر آپ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ کا پاؤں اچھا ہو گیا ان کے مثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں شیخ عبدالحق محدث فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اخلاق الہی کا کامل مظہر ہیں تو جو انہیں کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ اس ارشاد ربانی کا مصداق بن جاتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بس ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد فرماتے ہیں ابو ابراہیم یحییٰ کا قول ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو خوشو خضو کا اظہار کرے اور اپنے اوپر ہیبت جلال تاری کرے کہ اگر وہ آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو محفل میں ہوتا تو جیسا ادب کرتا اب بھی ویسا ہی ادب کرے النبوفہ درود و سلام کی کسرت میلاد النبی کے محافل نعت خانی احدیث مبارکہ کی تلاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ یہ سب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے امام قاضی اجاز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سن کر نہایت تعظیم و توقیر اور انتہائی آجزی و انکساری ظاہر کرنے کو بھی محبت کی علامت قرار دیا ہے اقا علیہ السلام کے دیدار کی شدید خواہش اور تمنا کرنا سچی محبت کی ایک یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ محب اپنے محبوب کے دیدار کا شدائی ہوتا ہے اور محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں ہمیشہ رخ انور کا دیدار میں محب رہیں المن یاد حجر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مفاد کا وقت قریب آیا تو ان کی بی بیوی نے کہا واہ غم یہ سن کر انہوں نے فرمایا وا ترا ہو کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل آقا علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا دیدار نصیب ہوگا کتاب و حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ جب اپنے احباب کے ساتھ مدینہ پہنچے تو یہ رجس پڑھنے لگے غدن نلقی اللہ حبا محمدن او کل ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں سے ملیں گے ظلم غزوہ احد میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے جن اصحاب نے جان قربان کی ان میں سے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعال بھی تھے آپ زخموں سے چور حالت میں زمین پر گسرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے قریب پہنچے اپنا منہ مبارک حضور کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جاں جان فرین کے سپرد کر دی مسلم آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جب ان کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کی خبر دی تو انہوں نے بارگاہی الہمی دعا کی اے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بنائی ختم کر دے تاکہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں ان کی دعائیں قبول ہو گئی مباہب لدنیہ کتاب و شفا علامہ محمود آلوسی نقل کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خواہش نے جب ایک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو تڑپتا پایا تو وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے آپ نے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی آئینہ انہیں عطا فرمایا انہوں نے جب اس مبارک آئنہ میں دیکھا تو انہیں اپنی صورت کے بجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نظر آیا تفسیر روح المعلی حضرت عبدہ بنتے خالد رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کیا حضرت خالد بن معدان جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کا شوق ظاہر کرتے اور فرماتے وہ ہماری اصل ہیں ان کے دیدار کے لیے میرا دل بے ہو رہا ہے اور ان سے ملاقات کی آرزو طویل ہو گئی ہے الہی میری روح جلدی قبض فرما پھر وہ روتے اور یہی کلمات دہراتے رہتے یہاں تاکہ انہیں نیند آ جاتی مداری چنپا سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ظاہری حیات کے بعد بہت سے لوگ آئیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش تمام مال و اولاد قربان کرنے کے بعد ہی ایک جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا کتاب و محدث دہلوی اس حدیث کی شرح بیان فرماتے ہیں کہ بعید از کس نہیں کہ دیدار حبیب کے کچھ طالبان اور جمال مصطفیٰ کے کچھ مشتاقان ایسے ہوں گے کہ تمام مال و منال خرچ کر کے خواب ہی میں دیدار کی ایک جھلک غنیمت جانتے ہوں گے نبوفہ حضور علیہ السلام کو ہر و نقص سے پاک جاننا محبت کامل کی اس شرط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پیش کیا جا سکتا ہے کہ کسی شے کی محبت تمہیں اس کا عیب دیکھنے سے انداہ اور اس کا ایب سننے سے بہرا کر دیتی ہے اب و یہ حدیث مبارکہ تو مطلقن اس وقت ہے جب کہ واقعی کوئی ایب ہو اور محبت اس عیب کو نہ دیکھے اب ایمان سے کہیے کہ جہاں کوئی عیب ہی نہ ہو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایب سننا ایمان والوں کو کب گوارا ہو سکتا ہے ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بے ایب خدا نے اپنے کندوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ایب پیدا فرمایا ہے اس بارے میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بیان کیے جا چکے ہیں قرآن حکیم کی آیات گواہ ہیں جب بھی کسی گستاخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقدس میں کوئی ایب لگانے کی کوشش کی رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پاکی بیان فرماتے ہوئے آپ کے دشمن وہ کو ذلیل و رسوا کر دیا خسائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ان آیات کی نشاندہی کی جا چکی ہے کلمہ کو ہونے کے باوجود رسالت میں گستاخی کرنے والوں کا سرغنا زویل خواصلہ تمیمی نجلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا تو بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کرنے والا نہیں جانا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر جانو گے لیکن وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے بخاری و مسلم اس دور میں بھی نجلی کی پیروی کرنے والے نام نہاد کلما گو نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کو اور آپ کے خصائص و کمالات کے انکار کو اپنا وطیرہ بنائے ہوئے ہیں بر تعالیٰ ایسے بد مذہبوں کی شر سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین نبی کریم علیہ السلام کی ہر پسندیدہ شعر سے محبت کرنا سچی محبت کی ایک یہ بھی علامت ہوتی ہے محبوب کی ہر پسندیدہ شے محبوب ہو جاتی ہے اسی لیے سیابۂ کرام علیہم الردوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کرتے شمائل ترمزی میں ہے کہ حضرت امام حسن حضرت ابن عباس اور حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کی فرمائش کی بخاری و مسلم کے حوالے سے یہ پہلے بھی بیان ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شور شوربے میں کدو تلاش کرتے دیکھا تو اس دن سے کدو کو اپنا محبوب غذا بنا لیا برقعات میں ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمٰ کے سامنے نے اس حدیث پاک کا ذکر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے کسی نے یہ سن کر کہا میں کدو کو پسند نہیں کرتا امام صاحب نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا فورن تجدید ایمان کر رہا ہوں ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا اس نے توبہ کی محبت کی اس علامت کا ایک جزیہ یہ بھی ہے کہ ہر اس شعر سے محبت کی جائے جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو جائے صحابہ کرام علیہ الردوان آپ کے وضو کا پانی اور لعاب اقدس ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے جب آپ ناخن مبارک یا موئے مبارک ترشواتے تو صحابہ کرام انہیں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے اور زمین پر نہ گرنے دیتے بخاری و مسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ممبر مصطفیٰ علیہ السلام پر آپ بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ فرماتے اور محبت سے اپنے چہرے پر پھیر لیتے کتاب و شفا سیابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو محفوظ رکھتے تھے اس بارے میں احادیث پہلے پیش کی جا چکی ہیں صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس قدر محبوب تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور غلام کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے مشکات احمد بن فضلویا جو کہ ماہر تیر انداز تھے فرماتے ہیں میں نے اس قوان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جسے حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا تھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عن مدینہ تجربہ میں ہمیشہ پیدل چلے کبھی سوار نہ ہوئے فرماتے تھے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے اس مقدس زمین کو میں سواری کے جانور کے کھروں سے روندوں کتاب و حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکان مسجد سے ملحق تھا بارش کا پانی اس کے پرنالے سے گرتا تو نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسے اکھیڑ دیا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کی قسم اس پرنالے کو آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو آپ میری گردن پر سوار ہو کر اسے پھر اسی جگہ لگا دیں انہوں نے ایسا ہی کیا بپاول بپا البپا سیابۂ کرام اور اہل بیت اطار سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کی نشانی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبا کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کا ارشاد گرامی ہے اے اللہ تعالی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر مخاری و مسلم دشمنان مصطفیٰ علیہ السلام سے عداوت و نفرت کرنا جو اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن و گستاخ ہو سنت نبوی کا مخالف ہو یا دین میں نئے نئے عقائد کے ذریعے فتنے پھلائے یا بد مذہبوں سے محبت کرتا ہو ان سب سے عداوت رکھنا اور کنارہ کش ہو جانا بھی سچی محبت کی علامت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دین پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے بیٹے بھائی یہ کنبے والے ہوں سورہ المجادلہ آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو کنز المان سیاب اکرام علیہ نے اللہ اضاء وجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی عزت جان مال اولاد وغیرہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا شیخ و تفسیر مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ردی اللہ ان نے جنگ عہد میں اپنے والد جراح کو قتل کیا حضرت ابوبکر نے بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمان کو جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے کو لڑائی کے لیے طلب کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے مامو آس بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کیا حضرات علی بحمزہ رضی اللہ عنہم نے ربیہ کے بیٹے اتبا اور شیبہ کو اور ولید بن اتبا کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو خرابت اور رشتہ داری کا کیا پاس تفصیر خزین العرفان عبد بن اوبئی منافق نے جب یہ کہا کہ ہم مدینہ لوٹے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے اس نے خود کو عزت والا اور مومنوں کو ذلت والا کہا اس پر اس کے بیٹے جو مخلص مومن تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر شہر کے راستے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہا کہ تو اپنی زبان سے کہہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور اساب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا اس نے کہا کہ کیا تو واقعی سچ کہہ رہا ہے اور تو کیا واقعی ایسا کرے گا آپ نے کہا ہاں میں تیری گردن اڑا دوں گا اس پر اس منافق نے مذکورہ الفاظ کہے تب آپ نے اسے چھوڑا مدارج چنوا اللہ تعالی کی کتاب قرآن کریم سے محبت رکھنا قرآن کریم سے محبت رکھنا بھی سچی محبت کی علامت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن حکیم ہی کی عملی تفسیر ہے امام خازیہ یاس فرماتے ہیں قرآن کریم سے محبت کرنے کے مطلب یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے اس کا مفہوم سمجھ کر اس کے احکام پہ عمل کیا جائے اور اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کیا جائے نیز اس کی اسلامی تعلیمات کو پسند کرتے ہوئے اس کی حدود کی پابندی کی جائے حضرت ساحل بن عبداللہ تصری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن کریم سے محبت رکھنا ہے اور قرآن کریم سے محبت یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور اس محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی ہر سنت سے محبت کی جائے اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت رکھنا ہے اور آخرت سے محبت کی کسوٹی یہ ہے کہ دنیا کو مکروح اور ناپسند سمجھا جائے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ صرف زندگی گزارنے کے لیے ضروری اسباب اختیار کیے جائیں اور دنیا سے تو شع آخر کے سوا کچھ حاصل نہ کیا جائے کتاب و شفا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ اور اعتراض نہ کرے اور اپنی خواہش سے ایسی تفسیر بھی نہ کرے جو اسلاف سے منقول نہ ہو اور خلاف شرع نہ ہو جیسا کہ اس دور میں بعض جاہل کرتے ہیں کہ اپنی خود ساختہ باتوں کا نام تفسیر رکھتے ہیں اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ جس نے محض اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اس نے کفر کیا مدار جن نبوہ ایمان کی تقویت کے لیے قرآن کریم کو اچھی آواز اور عربی لہجہ میں سننا بھی لذت کا باعث ہے ایک شب حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آقا علیہ السلام دور سے ان کی تلاوت سن کر لذت پا رہے تھے صبح ہوئی ان سے فرمایا رات تم نے بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھا حضرت ابو مسا نے عرض کی اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری تلاوت آقا علیہ السلام سن رہے ہیں تو میں اپنی آواز کو مزید زینت دیتا مدارج البو علامہ نبہانی نے انوار محمدیہ میں بہت انمول نقطہ بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس پر اشعار سننے سے ہو جائے مگر قرآن آیات سن کر یہ حالت نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے ڈھول باجے اور دیگر آوازوں کے ساتھ لذت حاصل کرنے والے کے لیے یہ پیغام عبرت ہے الیاز بلّہ تعالی امت مسلمہ پر شفقت کرنا اور خیر خواہی چاہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا سلوک کیا جائے اور ہر ممکن نفع پہنچایا جائے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دین خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے رسولوں کے لیے مسلمانوں کے امہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے مسلم اللہ تعالیٰ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی و نصیحت کا مفہوم آمہ کرام نے بیان کیا ہے ان پر ایمان لایا جائے ان کے احکام کی پیروی کی جائے ان کے راستے کی طرف بلایا جائے دین حق کی مدد کرتے ہوئے اس کی تبلیغ و اشعت کے لیے ہر ممکن سعی کی جائے مدارج النبوہ آقا بولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب ارد گرد کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو کیڑے پتنگیں آ کر گرنے لگے وہ شخص پوری قوت سے ان پروانوں پتنگوں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے لیکن وہ اس کی کوشش کو ناکام بنا کر آگ میں گرے جاتے ہیں ایسے ہی میں تم تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں تم ہر کے آگ میں گرے جا رہے ہو بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہمیں اپنی دینی ذمہ داریوں کا احساس دلانے میں نہایت معاون ہے عقلیہ السلام اپنی امت پر نہایت شفقت و مہربانی فرماتے اور مشکلات میں لوگوں کی مدد فرماتے آپ دنیاوی معاملات میں ان کی دستگیری فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخروی کامیابی اور نجات کے لیے بھی ہر ممکن سعی فرماتے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے مبارک عصوۂ حسنہ کو مشعل راہ بنائیں گے دنیا سے بے رغبت ہونا اور فقر کو غنا پر ترجیح دینا مالی کی کل ختم الرسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبت کا دعویدار زہد و تقوی اور فقر و فاقہ کا خوگر ہو امام قاضی اجاز اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہی فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو ارض کی اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے یہ بات تین بار کہی ارشاد فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر سیلاب کی اپنی منزل کی طرف دوڑنے سے بھی تیز آتا ہے ترمسی مداری جن نبوہ میں ہے ایک اور شخص بھی آیا اور اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفات مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ امام نبہانی نے انوار محمدیہ میں سچی محبت کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ عاشق کو راہ حق میں مصائب برداشت کرنے میں لطف آتا ہے اس لیے آفات مصائب سے ان کی محبت اور مضبوط ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آگ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت تکلیف سے گھیر دی گئی ہے بخاری و مسلم ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ہر روز طلوع آفتاب کے وقت دو فرشتے یہ پکارتے ہیں اور سوائے جنوں انس کے اسے سب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ جو مال کم ہو اور گزر بسر کے لیے کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو بہت ہو اور خدا سے غافل کرتے دیں مشک محبوبے کی بریا علیہ کی تعظیم و توقیر کرنا سچی محبت کی سب سے اہم علامت جو کئی علامات کی جامع بھی ہے اور دین کا بنیادی اصول بھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے اور یہی ایمان کی روح بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو سورہ الفتح آیت نمبر نائن دوسری طرح فرمایا گیا تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے سورہ العرا آیت نمبر ون ففٹی سیون ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو واجب قرار دیا گیا ہے نیس اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے مختلف عداب بھی بیان فرمائے ہیں ملاحظہ فرمائیں سورہ الحجرات کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے کنز ایمان اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو سورہ الحجرات بے شک وہ جو تمہیں حجروں سے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا سورہ حجرات آیت نمبر فور اینڈ فائیو اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک ازن اجازت نہ پاؤ مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ, بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ نہ یہ کہ وہیں بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ بے شک اس میں نبی کو اضا ہوتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا سورہ الحصاب آیت نمبر 53 ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام کے لیے حاضر ہوتے ہیں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لے وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں سورہ النور آیت نمبر سکسٹی ٹو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرالو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں انہیں کو فتنہ پہنچے یا ان پر ناک عذاب پڑے سورہ نور آیت نمبر سکسٹی اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں سورہ المائدہ آیت نمبر 101 ان آیات مقدسہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں ایمان ہے اور آپ کی تعظیم کے بغیر ایمان کا دعویٰ بیکار ہے دیکھیے قرآن سکھا رہا ہے ان سے آگے نہیں بڑھنا ان کی بارگاہ میں آہستہ آواز میں گفتگو کرنی ورنہ ساری نے برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی ان کے دولت قدا میں بغیر اجازت کے نہ جانا مگر ان کے بلانے پر ضرور جانا اور جب کھا چکو تو اجازت لے کر فوراً چلے جاؤ اس طرح ان کی خدمت میں حاضری کے لیے اجازت ضروری ہے اسی طرح ان کی بارگاہ سے رخصت ہونے کے لیے بھی اجازت ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تم جسے بشر نہیں کہ جیسے چاہو پکارو آخری آیت میں یہ حکم دیا گیا محبوب خدا سے بے بے موقع بے مقصد سوال نہ کیا کرو بس ایمان کا تقاضا یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم با توقیر اور کما حق کو ہو ادب و احترام کیا جائے ادبگاہس درآسمہزک تر نفس گم کردہ آیت جنے دو با یزید ایجا سورہ بقرہ آیت نمبر ون زیرو فور میرشاد ہے اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو حضور ہم پہ نظر کرم رکھیں اور پہلے ہی بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے کنس الامان از امام احمد رضا محدث بریلوی قدسہ سرو اس آیت کے شان رسول میں شیخ التفسیر مولانا سید احمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے رائنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع دیجیے یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوئے ادب کے معنی رکھتا ہے انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ یہود کی اس طرح سے واقع تھے آپ نے ایک روز ان سے یہ فرماتے ہوئے سنا اے دشمنانِ خدا تم پر لانت ہو اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا یہود نے کہا آپ ہم پر برم ہیں مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کی آیت نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ ان ضرمہ کہنے کا حکم ہوا سے معلوم ہوا انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جراب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے اور جس کلمہ میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو زبان پر لانا بھی ممنوع ہے تفصیل خزائن العرفان امام قاضی ایاس مالکی کتاب و شفا جل دوم کے حوالے سے فرماتے ہیں جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو یا آپ کی ذات عقدس کو برا کہے یا کسی قسم کا کوئی عیب لگائے یا آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کرے علماء امت کا اجماع ہے کہ حاکم وقت اس شخص کو قتل کروا دے اور اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعظیم و توقیر فرض کی ہے اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور اس شخص نے ان احکام کا انکار کیا بر پاکو پاک و ہند میں انگریز دور میں کچھ علماء سو نے بارگاہ رسالت میں گستاخانہ کفری عبارات لکھیں جن پر علماء حرمین شریفین نے ان گستاخوں کی تکفیر کی ان کے فتح کا مجموعہ حسام الحرمین کے نام سے بارہا شائع ہو چکا ہے امام احمد رضا مجدد بریلوی خداسا سرحو اور برے صغیر کے بے شمار علماء و مشائقی نے ان فتح کی تصدیق بد تشہیر کی اگر ان گساخیوں کے مرتکب علمائے سو طائب نہ ہوئے اور اپنے کفر کی بھونڈی تعویلے کرتے رہے لیکن بے شمار مسلمان ان کی گمراہی کا شکار ہونے سے بچ گئے اس وقت ان کفری عبارات پر گفتگو کرنا مقصود نہیں صرف مذکورہ آیت قرآن کے پیغام کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تمام تفسیر سے واضح ہے سیابۂ کرام لفظ رائنہ توہین کی نیت سے ہرگز نہ کہتے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کہنے سے منع فرما دیا ثابت ہوا بغیر توہین کی نیت کے بھی وہ لفظ کہنا حرام ہے جو کوئی گستاخ توہین کی نیت سے بول سکتا ہے اب وہ حضرات ٹھنڈے دماغ سے غور فرمائیں جو تسلیم کرتے ہیں کہ متنازع عبارات میں سے ایک پہلو ضرور گستاخی کا ہے اگرچہ بقول ان کے وہ توہین کے نیت سے نہیں لکھی گئی قرآن حکیم کے اس واضح فیصلے کے باوجود کیا وجہ ہے ان رسوائے زمانہ کتب کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے اور ان میں وہ توہین آمیز عبارات بھی موجود ہیں امت مسلمہ کے اکابر مفتیان کرام اور علماء حق متفقہ طور پر کفر قرار دے چکے ہیں قرآن حکیم نے یہود اور نصارہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا توبہ آیت نمبر 31. کیا جان کر سرات مستقیم چھوڑ کر مستقیم مولویوں کے راہ پر چلتے جانا یہود و نثارا کی پیروی نہیں تو عبرت حاصل کرو اے نگاہ والو سوری الحشر آیت نمبر 2 بارگاہی رسالت کے گساخوں کے لیے کم الحاق مین خدائے قار جل کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیے بے شک جو لوگ اضاف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا و آخرت میں اور ان کے لیے بنا رکھا ہے ضلعت والا عذاب سور آیت نمبر 57 دشمن احمد شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذهب پر لعنت کیجئے اللہم انی اسآلوکا حبوکا وحب من یحبوک والعمال اللذی یبلغونی حبوک اللہم جعل حبوکا احب علی من نفسی ومالی وآہلی ومن الماء البارد رواہ تیر مسیح اے اللہ تعالی میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت بھی جو تجھے محبوب ہے اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے الہی اپنی محبت کو میرے لیے میری جان ومال میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اللہ مرزنہ خبک محب حبیبک وحب من يحبك وحب عملي ينقربنا إليك اللهم يا ربي بجاه النبيك المصطفى ورسولك المرتزى وطهر قلوبنا من كل وصف يبادعنا مشاهدتك ومحبتك وأمتعنا على ألسنا والجماعة الشوق إلى لقائك ولقاء حبيبك یا جلال وکرام صلی اللّہ علشی وعمی وََ و اصحابی صلی اللہ علیہ و علی و سلمطَََ و سلامن علی سیدی یا رسول اللہ بآخص باخص کتب وم ومؤلف تفصیل تنویر المکیاس سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قنض الایمان ترجمہ قرآن امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن جریر امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری علیہ الرحمہ تفصیر کبیر امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر بزاوی علامہ عبداللہ بن عمر بزاوی علیہ الرحمہ تفسیر خازن علامہ علی بن محمد خازن بغداد علیہ الرحمہ تفسیر مدارک ال تنزیل علامہ عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوتی و محلی علیہم الرحمہ تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان علامہ اسمعین حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری علامہ قاضی سنا اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ تفسیر ساوی علامہ شیخ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ شہی مسلم امام مسلم بن حجاج الکشیری رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمزی امام محمد بن عیسی ترمزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنن ابو دود امام ابو دعود سلیمان بن اش علیہ ہر سنن ابن ماجہ امام ابن ماجه ابو عبد الله محمد عليه الرحمه سنن نسائي امام احمد بن شعيب النسائي رحمه الله عليه مسند احمد امام احمد ابن حنبل الله عليه مستدرك امام ابو عبد الله محمد رحمه الله عليه دان كتني امام ابو الحسن علي بن عليه الرحمه تبرانی امام سلیمان بن احمد تبرانی علیہ الرحمہ مشکات المصابی امام ولی الدین محمد تبریزی علیہ الرحمہ دلائل النبوا امام ابو بکر احمد بن حسین بکین دلائل النبوہ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفاء امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ ذرقانی المباحب امام قسطلانی با امام ذرقانی رحمۃ اللّہ علیہ الفاء بحبالمصطفیٰ امام عبد الرحمان ابن جوزی رحمت اللہ علیہ خصائص سے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ الاصبہ امام ابن حجر اس قلانی اللہ علیہ مکتبات شریف امام مجدد الفساني رحمة الله عليه بنقاد شرح الشفاء امام ملع علين خاري حنفير رحمة الله عليه جمع البسائل امام ملع علين خاري حنفير رحمة الله عليه اشعة اللبعات مدارج امام شیخ عبدالحق محدث دہلی علیہ الرحمہ وسائل الرسول جواہر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ انوار محمدیہ با حجت اللہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ فتویٰ رضویہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ بہارِ شریعت صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ سیرت ابن حشام، علامہ محمد بن عبد الملک ابن حشام علیہ الرحمہ سیرت ابن کثیر البدایہ، علامہ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ محمد رسول اللہ شیخ محمد رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی علامہ پروفیسر نور بخش تبکلی رحمۃ اللہ علیہ